محمد من المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وصحابه قل الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عذاب ربك كان محذورا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يسقلون على النبي ل دین آ منوسلو یا موت سلا ملکیا سیار ولا آلک سیدی یا حبیب اللہ سامین اشلا مولد سنا دروب ختم الانبیاء لہو یہ بعد اس دی دعا ہے متلقلال جل دیار گاہے اندر چیز نرنے دنیا اخرت آزاد تو اپنی رحمت کی دائمی پناہ اور نجات بخشی حق بولنے حق دوتے چلنے اور حق درنے لئے توفی پتا گرماوی شہر حاجی محمد شفی صاحب نے محکل کا اہتمام ناصر اللہ قبارک وطالع کی دستی مدد تو حقیقت بری صدق کو سفا مبنی جو گلا سنا دے گا اللہ تبارک و تعالی دے وطالعہ دے خوف دے حوالے نال سنا دے گا کہ جڑا سوا مکیا ہوگا نا وہ پورا کر سڈے کول اللہ تارے خوف دا سودا مکیا ہو سان ہر ایک دا دنیا دیا شیطانی طاقت دا ہر خوف ہے پر حقیقت دی اس طاقت کا خوف کو نہیں نہ اساب کا خوف انبیاء احمل تو والتسلیم اللہ تعالی دا خوف ہی دیوان آد اللہ تعالی دے خوف دے کے مارفت درجے دے مطابق کو لبریز ہوں کیونکہ اللہ تعالی دا خوف اہ آ جن کی دی ہو جائے کچھ اللہ تعالیٰ محبوب صلی اللہ تعالی وسلم آپ جنہ اللہ تعالیٰ پچھا دے کوئی نبی نہیں پچھاڑ جن آپ مارفت اللہ تعالی دی امی کسی نبی نو نہیں لیکن اس دے باوجود کہ رب سونے کی ہر شان دے جو ہے فرمند نے اخشاہ کم لاروں میں اللہ تعالی نو زیادہ جاننا و و للہ اور کم لوس سارا میں اللہ تعالی تو زیادہ ڈرنا حدیث مبارک دس دی کہ جنہ کسے نو اللہ تبارک و تعالیٰ دی پہچان چوکھی ہو نا ہونا ایک خوف خشیت چوکھا گا اصا کیونکہ اج کل یہ سمجھنے آ کہ اللہ رحمان رحیم ہے نبی پاک کریم نے رحیم نے رحمت اللہ علمی نے لحاظ سان ڈرن کی تو لوڑ کوئی نہ ہوئی یعنی اسان اللہ رسول نو پچھاڑیا تو اسا بن گیا بے خوف تے اللہ تعالی دے حبیب رب ن پچھاڑیا تو بن گئے سارے مطلب یہ نکلیا ہی پہ میری گل سمجھ, میری سمجھ نا نا نما نما آ رہی نے کوئی نہ وہ تے میری گلوں تے پریشان ہو گے پتہ نہیں کن چیر بعد نو میری گل سمجھ آئے जिना मैं चुप पुराना सुनियान पछाण जा हर गल नक समझे जेड़े नवे नेान हो दियां उम्मीदा मेरे तो कुछ होर हो पूरिया करनिया हां जी बिल्कुल मेरा ऐलान है ना मैं जल से करावन वाली करना हों ना सुनने वाले <coughs> मेरा चिट्टा जवाब हों جہا بندہ یہ تبکو رکھے میرے تو کسی شتی آئے گا گان راضی کر کے جائے گا وہ مین بلا بھی نا میں راضی کرنا ہوں ایل آر فیو بس میرا ایمان ہے نفع نقصان دا مالک صرف انہیں میرا جی نفع کرنا ہے تو سارے ناراض ہو جاؤ میں والے برابر نقصان نہیں دے سکتے سارے میرے درازی ہوو تو نقصان دینا چاہے ماسا مین فائدہ نہیں دے سکدے بچا نہیں واسطے آپ اس جد نمبر سے بہنا ہوں نا یہ پکیاں لیکن مار کے بننے بھائی اصا اے نہیں ویکھنا بھی اگوں کنے ناراض ہونا کتے تٹ پا کنو مروڑ پھرنے نے جو مرضی فرتے رہے کی پرواہ پہ हाँ ए है गल डंके की चोट दे कुरान हदीस तैन मुताबिक होगी और हजूर के जोड़े मुबारक का सदका कूड़ की कोई मिलावट नहीं होनी हां जी कोई कूड़ की मिलावट नहीं होनी हकायक दे मबनी और मैं फिरके फिरिया मैं इना सामने रख के नहीं बोलता हूं मैं दीन सामने रखना مذہب نیا کرنا ہوں دا. کوفر تے برائی دے خلاف میں بولنا ہوں باوے فرقہ آئے تو باوے کوئی فرکی آنو ہاں جی بے بریلوی رگڑی چاہوے وہابی رگڑی چاڈا چا جواب ہوں اصا نہ بریلوی والا پاسے جھوک مارنی ہے نہ وہابی والے پاسے مارنی اسا مارنی ہے حق پاس یہ فساد میرے کو نہیں ہو سکتا کہ میں کیونکہ میرا مذہب جہا نا جی میں صاف لگتا دس چھوڑا میں ایک آند ہے تیرا مذہب کی ہے میں آخیا جی میرا مذہب سننی تو ترلوی مذہب نہیں رکھنا میں آیا جی نا میرا مذہب بریلو کون تھا مذہب بریلوی ہو کہ میں کہا جی جب تیرا مذہب بریلوی ہے نا بے تیری تے جڑ جیڑی ہے وہ سال تک ہے بس امام احمد رضا بریلوی سرکار آپ ہوئے نے اال ہو گئے نے آپ سرکار اس دنیا تو رخصت فرمایا جے جی تک مذہب بریلوی تیرا بڑھ تو اتوں شروع ہوا تو بابے فریدو کی آخیں گے امام حسین نو امام نمان دسوے فرید نو خاجا اجمیری نو بھی آخو گے یعنی وہ دا مذہب بھی آخو گے پیما بریل بھی آخو گے امام حسین نو بھی آکو گے نبیا نو بھی آخو گے, گے میرا پتر اے تو اپنی جاڑ اتوں شروع کرا عقیدت نسبت اور شا میں چشتیاں کوئی کادری ہے کوئی سور مردی ہے کوئی ریلوی بن جا کو نسبت عقیدت اور چیز ہے مذہب ہے کیا سنت و جمال امام احمد رضا بھی خود سنی تھے اگر امام احمد رضا سے پوچھو تمہارا مذہب کیا ہے تو وہ کہتا ہے میں سنی ہوں تو تصوب بریلوی کتھوں گا لیا میری گھر سمجھ آئی نا کوئی نہ میں لکیر تے لکیر پیٹر نہیں آیا میں تے تانوں او رج سمجھاون آیا اللہ سونے دے فضل و کرم یہودیت دے فتنے تار تار ہوں جان اور مذہب حق کہلے سنت وا مومن دے سینے چترتا جائے ہوں میں نے جو کو پوچھے میں میری نسبت چشتی मन को पुछो चिश्ती तेरा मजहब के तो मैं क्या चिश्ती फिर मजहब अ लख हजारा बन गए साड़ा मजहब अल सुनत व जमात जब अन्नत आखे हर वली बच्च आएगा हर नबीच आएगा सवा लख नबी अले सुनत हों इस वास्ते मेरे को किताब आई है अकीदे के उ امام ابن بتا رک بری ردی اللہ تعالی آپ <تصفح> سرکار اس لکھتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی سرکار دے حوالے حضرت ابن عباس فرما وقت آئے گا نو نکل گے فرمایا جڑے بندے اس نانو استعمال نمال اپنے واسطے فرمایا سمجھی انہ اسلام کا رسا اپنی گردن تو لا کے سٹ اس واسطے سجنو اویں نویں نام نہیں رکھنے ساڈا مذہب ایک سنی حنفی حنفی فکا ہے مذہب سڈا سنی اہل سنت وا جماعت آخنا ہے یہ مذہب ولیان یہ مذہب نبیا کا اے یہ مذہب رسولوں کا اے یہ مذہب فرشت کا ہے فرشتے بھی اسے مذہب کے ہاں جی اس واسطے میں جناب فرقے تنوں گل سمجھانا فرق دسنا کہ ایک فرقے دے خلاف بولنا ایک کوفر برائی دے خلاف بولنا یہ دونوں چ بڑا فرق ہے نبیا دی وراست کسے محل فرقے دے خلاف بولنا نہیں نبیا دی وراست ہر کوفر برائی دے خلاف بولنا हूं मैं मिसाल दना के समझावे कि भाभी तकरीर करे तो आखे जेडे दरबार से अपन राना घलते ने बेगैरत ने बेमान ने हूं उने जे उन्हों सुन उठ के रुपये भी देने हैं द भी देनी नारे भी मारने तनखाहवा भी चोखिया दे क्यों पता है सू कुछ नहीं परली बिरादरी नहरों पार वसदी साढ़िया कदी जाने ने भाला उन्होंने नारे भी मारने तो रुपये बूथे त मारने दब के रख वाकई बगैरत ने मुशरक कटे अच्छा हूं समझाने यह है फिरके खिलाफ बोलना दाद भी पी मिलती है रुपया भी पे मिलता है, तो सारा कुछ पे मिलता है, जे वो इनी गल आखे जेड़े बाजार गलते हैं दफ्तर चरणना गलते हैं बेगैरत ने हम समझ समझे समझे समझे हूं दाद मिलनी है उर सुन की आखे मोल साहब चलो तो जी मेरी गलती की आ चल चल गल की, की, आ, की आ, अखा इथे आ जा रुपये भावे मौलबी दे बोझे चु कैन के तू बोलिया किवे में हम इोले तो पता लगे जो नबी की विरासत की है आ, इे बोलेगा टुकर बंद होना शुरू हो जाना है बौली वाला मथे तेलिया शुरू हो जाए मुड़ा अपने कम मेरी गिरके खिलाफ बोलण मजहब बुराई तफर के खिलाफ बोलण का फर्क हूं बरेलवी की मिसाल दे देखो बरेलविया की मिसाल बरेली मौली तकरीर करो आखे हुए जेड़ेवीं बेईमान नारा उठना एक नारा उदो उठना एक नारा एठना है वाह सुबह अल्लाह बड़े बेईमान ने जेड़े हजारवीं की खीर नहीं खेते ही आखना میںکررین منہ کی پیا گل کرنا مطلب نہیں بیان پیا کرنا میں بریلوی مکر کی پیا گل کرنا میں گل بریلوی آئل سمجھتے خلاپ جانے کوئی چکیز نہیں کھانا یار جہل مکر جی پہ آپ تک آد تک آتے یار تے جنر لگے پھر آتے ہیں جا یار میں شریف دخر کے خلاف بولے بے ماں نے کتاب حجت ہے کتاب یار میں گول کرنا کہ کتاب کتاب کتابت مذہب پہ میں بےمان کو پہ پنجنا میں کتاب نہیں پہ پنجنا نہ مذہب پہ پہنچنا مسلک نہیں مسلک بھی مسلک بچانا پاؤنا جیمان ٹکڑے میں انہوں نے خلاف پہ سکتے جی بسم اللہ نہیں سن سکتے سجا پو میںلہ ہاں جی جنا کیا ہے آ کے جا دسویں کرنا پہ خانہ اللہ سونے فضل و کرم لا دین بیان کیا کرنا میں میں تو ہلے کھولنا ہلے میں کھولنا ہلے کی دسنے میں ہلے تو پھر آگا بولیا کی کی پی توجہ آج بولو سبحان اللہ سبحان اللہ میں بولنا تو مکر ہو رہے وہ منبر تے بیٹھ کے بکواس پہ کرتا کہ جہاں نبی پاک سرکار دا ملاد مناوے جو گھپلے جو کپل لاوے ٹھیک ہے سب سب جنت ملے گی انہیں پکا بخشیا ہوا دسو کتنے لکھا کہاں سے لکھا کسی نے جنتی کسی جنتی ہونے کا فیصلہ کون دے سکتا یہاں نہیں پتا رہا مقرر کہ بشارت جنت کی دینی جنت کا راہ بکھا راہ دسنا چرق کی ہے جنت کی بشارت دینی صرف نبی کا مقام ہے کسی کو جنتیوں کہہ سکتا ہے میں نے آپ کو پتا کون میں جنت جانا کہ نہیں جانا میں دوسرے کیونکہ سارا جنت جاؤ گے کون بات ساری तवज्जो सुनो तवजो तवज्जो इधर ही तो ज मुकर उठेगा जी जे भी पूछर पाथ रखो सारे माशाला बख्शे बैठे जो जिनती जे हजूर मिला तो चा गए जे सारे जन्नतों गए जे हों में इस मुकर्र पुो इस मुकर्रुछो इस मुकर्रुशो जरा आखद प्या تینوںک بئی مان آ تینوں آپ دا پتا ہے جنت جانا اللہ تعالیٰ نے ایمان تے مرن والا کھا ہی لکا کے رکھا ہوا حضور سید عالم سرکار فرما نے مالو بل خواتین امل کا دا دارو مدار خاتمے ہوتا ہے تے کدے ہے خاتمے تے سے ہے تو خاتمے کا پتا کون حضور فرما نے کئی مرد جمتے ہیں مومن زندہ رنگ نے مومن مرد نے مومن کئی دن مرد نے جیند جمد ہیں تو کافر مرد نے زندہ رہتے ہیں کافر مرد نے تو کافر کئی جمتے ہیں مومن زندہ رومن مرد کافر نے ہر ایمان لال دسو جب یہ حال ہے ایمان کا چڈو پتا کوئی نہیں کسے دے جنتی ہون دی خبر کی دے سکتے ہوئے اتے کچھ جہاں مردی اٹھے تو سارے بخشے بیٹھے جی سارے جنتی جی قوم ساری اتوں برباد ہوئی ہے اج بریلویاں دشیا تو بعد دوسرا درجہ بنیا بادلی دن دربار گند پائی کھڑا نتیجہ یہ نکلیا کھڑا کہ اج یہ بریلوی ہے تو واحبی بنے یہ بریلوی ہے تو شیا پہ بنتا یہ برے اصا نہیں ویکیا جو سن با, باقی مذہب والے بدلتے ہون تو وہ اس مطلب داخل پہ آتے ہونڈا کے پنڈ اج تو 20 سال بعد پہلو بیخو. تو سننی فن اج ہے کدی زمانہ سی جب بھی تقریر کی منہ چھپا منہ چھپا در کے سا کوئی نہ لوگ تھان تھان سے پیجیہ پیا پکایا لانت پی ہے بد عملی نبی پاک سرکار دے دے نو کند کی شریت حضور کی شریعت کی شریت متش کی نتیجہ نکلیا وا کان آ, آ کے بتل دینا سوا انک زبو اللہ جو لوگ گناہ کیے, کیے جاتے ہیں کیے جاتے ہیں کیے جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے ان کا آخر یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی آیات کی تقسیم کرتے ہیں تاہد مذہب بنتے ہیں ورنہ کدی سنیا جی فلانا پنڈیاں سونی بن گیا کبھی سنیا جے کیوں ایڈے سخی تھی جے میری گل نہیں سمجھا ایڈے سخی تھی جی صرف ود دے جے لوگ تسان گھٹو اپنے ادھر پاؤ انڈے کوئی نہ آوے دا مطلب ہے اے بیچاری جماعت اے سخی صرف سخاوت کا یہ نہیں ٹھیکہ لیا ہوا بھائی اصان گٹنا ہے لوگوں ودا تو میں پھر اے ہو دے خلاف کیوں نہ بولنا مذہب ہوے جا کتاب یا اللہ دے ولیاں کول سی مطلب جو نہیں فرمائی دے मजहब दे नहीं। मैं अब दे मजहब जे ठेकेदार बड़े फिर देने ना मैं इना दाल खोर के खिलाफ बोलना और बोलना क्यों है मैं एक गल दसेंगे कि तू अपने के खिलाफ बोलना मैं क्या चिबला रौला एवेर नगरी एवे कि पता नहीं रहा जो अपने किड़े ने मैं क्या जी ये दसो سمبیا پاک وسلم دی بارگاہ مقدمہ آیا ہے، آیا ہے، ایک پاس یہ کلوے پڑھ والا آخنا سی یار سل کرو یہ کلمے پڑھ والا ہے وہ یہودی ہے تبھی اپنے نہیں کو دے اپنے کے خلاف فیصلہ دیکھی جی پر میرے پاک ندی دسا میرا کوئی اپنا نہیں मेरा अपना मैं खोना है मैं किसी बंदे नहीं वेखना कौन कौन नहीं सब सबक दिता गया है तवजो नहीं फरमाई रजिंदिया बोलो तो खजना हूं यारवीं शरीफ दी खीर चलो वो सही जड़ा अंगूठे ना चूमे یہ تو بئیمان ہے ہر گل سمجھی کیوں ہزور پاک سکار کا نام مبارک سنیا نہیں چونک کے رکھیا جی یہ آم بئیمان کا مطلب گالی تبرے سبو شتم دور سے بولیا جا لفظ آم ہوئے بئیمان ہوا کھڑا یہ نہیں جانے کو گستاخ ہونے جاور پاک سرکار دنگوٹے جا ہزور پاک دے خود نام مبارک نو نالی گندی کے اتوں لا چے تو وہ او تھلے آئے تو گند کے پشا بچ رے ये हाल सुनी वो बेईमान है तो यह इमान है मैं हूं उतरिया आ महफले नात कि इश्तहार गंद की टक्ति दाली देखे खड़े हैं तेखे ने ईमान दसो है हर पूरा मुल्क किर्स पिया हों कि, कि महफले नात पी हों कि जलसा प्या हूं اتنے لکھا کھڑایا سلا تو وسلام کا لکھنا وہ کتنے جا لو نے اج دوں یہ خدا کا کارنا پو کیوں گل پڑے رب کی جلت کو اپنے باپ بھی بنائی ہوئی ہے محبوبے خدا نام ہزار بار بشو بلاب ہلو کمال بے کما کہ یا رسول لکھ بار امبر لال اپنا منہ صاف نام لوا تو پھر بھی نلال بیٹ بھی ہے وہ ہے علی والا نے ایک رسول کیتا کی جڑا روزانہ کر اس کرے ٹکڑ کھان بھی خاطر وجہ نہیں فرمائی میری گلتے <تصفح> راجی دیا بولو جنوب ایمان رب دب کے بولو سبحان اللہ اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ اے مسلمان ہزار بار بشوئم بہن بمشک و گلاب روز نام تو گفتن کمال بے حد بیس کہ یا رسول اللہ لکھ بار امبر کستوریا اپنا منہ صاف کر پھر تا نام لوگ تو بیت بھی ہے اوہ اوہ علی والا جن مشہور جا روزانہ اس کرے خاطر اشتہار لمبی نام رکھا سٹے توجہ نہیں فرمائی میری گلتے رجینیا بولو جنوب ایمان ڈب دب کے بولو سبحان اللہ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 اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم میں نہیں اندر خیال میرے کو فتوا پوچھ جے جی موہ میں نا اس تفتے قلب بر لفتہ کل المفتون نبی فرماتے ہیں مو اپنے دل تو فتوا پوچھ ایماندار بادشاہ سنیو نالی الی اپنے موٹر سائیکل دا پہا بچا کے لنگے جس گندی نالی سائیکل دا ویل بچا کے لگے اتوں باپی اشتہار چھاپے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو لشکر تائداد دا اشتہار لگا تو لگا ٹکٹی دی نالی کے اتوں کھڑے ہے اعلان جہاد ہو رہا ہے ہم اللہ, اللہ کے کلمے کو بلند کرنا چاہتے ہیں وہ خدا تیر ٹہر پا اپنا شرم نہیں آئی کا کلما کٹی چٹی کھڑا ہے اچا کینوں کرنا نہیں فرمائی میری گل سے ہے کہ نہیں بولو تے صحیح. تو سہی کیا اے ولی والے جو بنے فر آلی بےدب ہوں نے ولی تو اے فرما رہے جو میں مشک کستور منہ دھواں رسول اللہ دا نام لوا بے ادبی دعوے کرنے والے ادب دیا تیرا ادب پکے بھی شہرت کی خاطر مکمل ان چیر, نہیں ہوں دا چیر ہوں دا. تے نہیں جننا چر وہ نام وبا نہ دتا جاوے اشتہار سے سچی بولیے جن مکر مشہور لگے پھر دے کی کر دیں اشتہار دھوٹا ہو دے؟ دا اللہ دے نام نو تھلے سٹا تین تھی آ کے بیان کی کرنے بڑے ما میں اپنا ایمان گما بیٹھا تو آ میرے رب رسول دا نام تھلے نہ نا جائے ساڈا جلسہ ہی جلسہ قسم خدا دی ہے میرا یہ مدر وجو نہیں فرمائی ذرا جیندیاں بول سبحال اتے پیا کھی ہیا کھینگا سر ادب بزرگوں کا ادب بزرگوں دا دب جی ولیاں دا دب جی دربار دا دب جیسا سد کے جا ٹر گئے ہوں تو ٹکر دب ٹوکر پیا چمین ادب ہوں نبیاں دا ولیاں دا کا دا رب سونے دے پاک بندیاں دا رب سونے دا نام تھلے نام میں تفصیل سا دے اندر پڑیا حضرت صاحب بیٹھے ہاشیہ ہاشیا سا بھی جانے تفصیل سا بھی ہاشیا جلا واقعہ واقع دے تحت لکھیا ہوئے جڑا بندہ گزرے ویکھے اللہ وحدلہ شریک دا نام مبارک کسی ٹکڑے کاغذ سے لکھا تھلے پیا لنگ گیا ویگ کے چایا نہیں فقط کفر کافر ہو گیا وے. جی حضرت جی اتنے اخبار ویستے تھلے روتے سکھا پھر سکھان کی گرنتھ کے کاغذ تھلے نہ دس ہندو وید کا کاغذ تھے نہے نہ لکھے دسے کھی مسلم کا قرآن یہ دے مسلے یہاں کا قرآن کتنے روا پھر हाले कोई वली वाला है कोई अली वाला है कोई अली वली वाला, वाला नहीं है मली वाला है हम समझ लगी असा उस वली वाले बनोंगे जिस अदब अल्लाह दे करा मेरा वली वाला मेरा जींद बोल सुबह अल्लाह हां मैं थोड़े कन खोलन आया तो मसले समझा जाव सारी जिंदगी नवे सिरों सुनी बनेगा फिर حضور د جوڑے مبارک صدقہ پھر دال خور نہیں سنی بنے گا پھر جگ بیٹھ جاوے جی تینوں بدل لگے چلو راک گل کرنے والی موم دفافے فا کدی ہاں پہ جانے کدی پہ جانے جن لایا گلی ہوں مگر چلی تر چلیوں بولو سبحان اللہ تو سجنا ہوں میں گل پیا کرنا کہ ادھر پیا یارویں شریف دی کھیر نہیں کھانے انہیں آخیا یارویں شریف کی کھیر آرام بھائی अच्छा बन गया हम तो, तो सदके जावा कमाई खाना हरा में सूद खाना हराम है रिश्वत खाने वाले बईमान ने कुछ शर्म करो फिर मसी तो कि जवाब आता जरा सची बोलिया जे <laughs> <laughs> لو سنتے رہے تو آپ بریلوی پتا سابا جب یہ یاروی شریف والے کی کھیر دی, دی تا گل کر سارے خلاف تھوڑا پہ بول رہا ہاں جی اصل تو لڑ لڑکی شریف کی دگ دے دیکھی کھڑے یہ سانا دریاؤ پار رہے, پا رہے نالی قوم تک لگا کڑا سانچ نہیں پہ آتا سجنا اج کیوں سچ نہیں آتا ممبر رسول بیٹھ کے کیوں سیا چودھا کیوں دلاف نہیں بولنا बोले टुक्र छुट्टी कराऊंगे हां मैं हजारा मोरदिया आख्या उन्हें आ गया चिश्ती पता नहीं यार तू मिंबर तो बह के कि बयान करना सबू तो बड़ा डर लगता सीधी जी गल है, सब तो बयान कर दी है सब तो टुकड़ भी पै जाती मैं गो सजना सान रब का पता कोई मिमर तो चढ़ बैठे पर पता कोई नी کہ اس ممبر وارث نے اس ممبر دہن والے واسطے ایمان کی رکھا ہوا اللہ سبحان اس واسطے سجنوں اے ہے فرق کے فرق یہ تو میں ایک مثال دیتی مسلے دی خاطر مشاہدہ میری تقریر ہمیشہ تین چیزوں تے مبنی ہوں قرآن تے مشاہدہ اکھانے گلان جہیا آن کرنا وا سامنے اکھان نے جڑی تزرتی تاں کر کے او گلہ چھتی ذہن دل دماغ بٹھتی ہیں تو غرض دیکھ کے آپ فرکے فرکی سامنے نہیں رکھنا اسان رکھنا مذہب اسان رکھنا دین تے برائی دے خلاف بولیں گے جڑا مرضی کوئی آوے گا آ جائے اوا کوئی لحاظ سبح کے جا ہوں اس لیے دنیا کے اتنے آزاد حالات نے میری تمجوی یہ سر سنگور دنیا کے اللہ تعالی دے عذاب دے حالات بن رہے ہیں بن چکے نے اور دن ب دن عزاب کا شکنجا جڑا وہ کسی دہ دوسری طرف اتمئن اور امن کلی طور پہ بے خوف کر کےب سننی بھی سامنے چنگی نہیں لگتی جی کوئی مولوی گل کر لگ پہ اندر ڈرائی جا ڈرائی جا رہا رہا بتالا پانچ ہی نہیں ڈرائی جا پتا نہیں کریں اللہ اللہ تعالیٰ دے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم فرماو کہ میں تو سارا اللہ زیادہ جاننا وا تو سارا زیادہ ڈرنا وا ہوں میں پوچھنا کہ کیا کافر کافر وہ رب تو ڈردے ابو جہل اللہ تو ڈردا سی بہت ڈردا ہے اچھا کافر نہیں ڈردا سید آ سب تو زیادہ پہ ڈردے کا کافر نہیں ڈردا کافر بے تے نبی پور خوف ٹھیک ہے ہوں جیڑا کے سانو ڈرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں اساں تے بخشے ہیں جنتی لوگ ہیں حضور دے دیوانے کھا دیں سانو غم قادا ساڈی نسبت ہے لاسانی یہ نا سان غم قادا ساڈی نسبت ہے لاسانی یہ ناٹا سن دو مینو آن ڈرائیا رات کبر دی کالی یہ بھی سن دو تونج کٹا ہی بیٹھا میں بیٹھا نا مجھے پتا جو پھکا نہیں چڈیا گیا ہوں ایک بریلو فٹوج تو پڑ سان فکر کر دار اگ جدا سائیں مگر تدرو نعرہ مارا میں ہونا میں پس بان ادھر نعرہ ادھر نعرہ وجہ روپیے بوتے تو لگے روپیے بوتھے پہ ہاں جی پھر جی کھولتے نہیں پھر جان تو چھڑائی بیٹھا سانو فکر کا یارو ماسا بھی اگیری دا اللہ اکبر میں پوچھنا اور ایک, ایک پاس اللہ کا قرآن مستفا بیان رکھ ایک پاس اللہ دا ولیوں دا بیان رکھ ایک پاس یہ بکواس رکھ جو مینو فکر اگیری دا ماسا بھی نہیں ماسا بھی نہیں تے اللہ کی فرماندہ خال سونا سو العذاب سو حساب اللہ سونا فرماندہ جڑے ایمان والے نے وہ میرے آزاد بھی ڈرتے رہتے ہیں ہجی میرے حساب کو بھی ڈرتے رہتے ہیں اللہ پورا عذاب آباد کا ہے بے شک تیرے رب دادا دا حق بن دے اندے تو ڈریا جائے تمام تفصیلات آیت کے تحت لکھ آئے ہر نبی دا حق بنتا ہے لاب تو ڈرے ہر فرشتے دا حق بنتا ہے لاب تو ڈرے ہر ولی دا حق بنتا ہے لاب تو ڈرے رب ربلا شریف پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے حضرت جبریل کو پوچھا جبریل کی گل ہے حضرت اسرا فیل کدی ہنستا نہیں اکھیا حضرت اسرا فیل کد ہستا نہیں ویکیا ازماجر کتاب کا حوالہ دیکھ کے چلنا جبریل جبریل کی حضرت سرافیل کدی ہنستا نہیں لکھا حضرت حضرت جبریل ارد کرتے ہیں یار رسول اللہ جدوی سرفیل نے دو تک کیے ہسنا بند ہو گیا سجنا فرشتو بھی کر للی بھی ڈر رہی بھی ڈر دا دن والا مومن آخر ماسا بھی فکر کوئی نہیں آخو <سؤال> آخو سبحان اللہ کیوں بھائی سانو تو فکر ہے پسند تو سانو ہے فکر تو مر میرا ویسو دن ویو تو فکر ہے جی ہاں جی چا ک فکر کرنا رکھنا وہ ظالمہ صدیق اکبر فرماوے صدیق اکبر تیری نسبت اج چودہ سو سال بعد لاسانی بنی ہے جس صدیق نے تھوڑوں براہ راست حق مستفا ہاتھ ہاتھ نسبت لاسانی نہیں پہ فرمائی میری گل تو صدیق اکبر فرما دیتے مولا جے صدیق بخشیا گیا تو حضرت روش پاک میرا جدی نسبت لا سانی بنا کے بے خاؤ بڑا کلائی میرا گوشت نے مالا جی کیا مت والے دن ابدر نو بخشنا نہیں ہوں نبی نٹا تیری مخلوق کے سامنے شرمسار نہ ہو جاوے شرمندہ نہ ہو جا سجاؤ جی نسبت تیا کرنا وے میں ڈر رکھی کھڑا وے تو پکے جنتی ہونے فیصلے دیتی کھڑے ہوں تین کن کٹ دیتی ہے جنہیں کٹیے میں سارا دسا گا درتا وہ بھاؤ ہوئے ہوئے ہوئے خیر ظلم دی ظلم چان okay. بے خوف کیوں کیتا کنک کیتا، میرے الفاظ تے غور ہو پہلے نمبر تکومتان نے کم رکھایا وہ سنو خود ہر وقت رب مقابلے چنے کر کے وہ عذاب جو آیا آتے نے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا ہمیں <سؤال> چیلنج کیا گیا ہے اب زلزلہ پروف عمارتیں بنانا پڑے گی ہوں <سؤال> جنہ دی حکومت انج بے اقل تے بدماش تے کمینے ذہن دی ہو بے خوف ہو. قوم کتوں خوف والی بنے گی وہ تے فاروق کے آزم سن سنا چھونا گل العقوبات کتاب امام محد ابن نے ابھی دی میں بارہ تقریر والے نہیں کرتا ہوں دا. ہاں میرے کو قرآن حدیث کا نچوڑ ہونا ان شاء اللہ والزیز. جو حوالہ ماراں گا انہوں کا توڑ نہیں کو کٹ سکے گا محد صب نے ابھی دنیا امام بخاری دار میں محدس نے القوبات کتاب ہے حضرت فاروق آزم نے مدینہ شریف دی دھرتی ہل دی وی زلزلہ آیا زلزلہ آیا مدیوں کی دھرتی کے اتنے نال بیٹھے نا سامنے کی ہونا ہے شریعت خلاف کم ہوتی ہلی حضرت فاروق اعظم آزم جلا لچائے فرمایا ما اصرا مَا ایڈی چھیتی تسان کیڑا گناہ کیتا ہوئے की मतलब थोड़े सामने हजूर दे सबा लगे फिरते हैं कौन जड़ा कम की बैठा शराब के खिलाफ आपने फरमाया अगर यह धरती फिर हिली उम्रे फिर नहीं कड़ी रहेगा हम इन दुहाकम सजणों रब दे खौफ वाला हो دھرتی ہلے تو فورن قوم میں آخو تو شرح خلاف کام کیا ہلی جے ہوں جی ہلی زمین دوبارہ روے گا نہیں میںلک چڑھ گا میں شہر چھڈ جا میں بادشاہی چھ جانا قوم کیوں خواہ کیوں پھر خاجہ جا وہ ورگے نہ ہو آخ خوش سبحان اللہ پر خوف اللہ دے خوف کیوں نہ ہومالا کی یاد رہی یہ دا پر خوف ہوے دوسری مہربانی ساڈے تھی تعلیم جڑی سائنس کی آئی خری سائنس کی تعلیم جڑی ہے نا خلاصا کڈیا گیا ہے امام غزالی رحمت اللہ سائس ہے ہی ظاہری اسباب کے علم اور اتر تک رہن کا نام اگاں پیشہ یہ نہیں جانے پچھا مسب تک سائس نہیں پہنچتی ہوں کر کے جڑے سائنسدان کبھی نہیں گزرے تو بھاوے ہونے والے اے اللہ تعالیٰ دے وجود دے منکر نے یہ آتے زمانہ قدیمے ایوے پہ چلتا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نا دے جلے تین کوفر لکھے نا سائنسدانوں نے پہلا کوفر یہ لکھا ہے المنکر من بلال کتاب دے اندر ہاں جی کہ اے زمانے کو قدیم سمجھتے ہیں علامہ اکبال انہیں بھی بول کے کلندر لاہوری دسا ہے نا کہ تعلیم پیر فلسفا مغربی ہے یہ ناداں ہیں جن کو ہستتی غائب کی ہے تلاش محسوس پر بنا ہے علومے جدید کی اس دور میں ہشیشا قائد کا پاش پاش وہ آدھا ہوئے آ جڑے سائنس والے نے پروفیسر سبق یہ پڑھا کہ میاں کوئی پیچھے گائے والی ذات کوئی نہیں چھڈو پرے بات یا دنیا یا اپنی کھاؤ پیو تو مو جاؤ اڑا ہوں جب تعلیم بے خوف کرے گی کی خوف آئے گا تو آدھے نے نا تے پلیٹاں ہیلیاں نے زلزلہ جو آیا ہے تو کی آدھے پلیٹا ہل پہ کیوں یہاں کے پیو ہلا پوچھو ہی اے پلیٹا ہاں او پلیٹا جی تو سہی نا یہ ہل پہ پلیٹانا جی ہلیا نہیں جی پلیٹا فرد کرو وی سن پہلے کوڑے جی ہے ہی نے تو کئی نے وجہ نہیں فرمائیے فرمائی ہوں ادھر نہیں جان گے کیونکہ سرسوار جڑا سا سرسوار سر سی ہے جس کو کہتے ہو افکار, تا افکار تا تا چار کتاب رکھی بیٹھا لکھا قرآن اے بیان ہے نا جو پچھلی قوم عذاب آیا سی گاہ وجہ سارے سارے جو جے سارے جی بریلوی تو بھی سارے گھر جار کے کتابیں لکھی کھڑے عظیم مسلمان تو امام محمد رضا کہتا ہے سب سے بڑا کافر ہے جو اس کے کفر میں شکر ہے وہ بھی کافر ہے امام محمد رضا دے ٹکر پانی دینے دلی امام محمد رضا دے تو امام محمد رضا دے فتوے لکے کیوں پائے نے مطالعے پاکستان سے جنرل سائنس تنظیم المدارس دی میرے سامنے اتنے کڈ کے لایا دے سفر میں کد و کھانا جی مسلمان لکھے انہوں نے اور آلہ بروی لکھا فتح ردوی کی آپ دا مکمل ایک چھتا حتاو ہے چتاول ہرام برج ندوت مین ترکی کا چھت عربی اندر میرے کو موجود ہے اس نے پہلے فتوا اپنے سر تھور کے خلاف لکھیا ہے اور دوسرا فتوا جڑائیں جا تعریف کرنے والا ہے جڑا انسلمان آخے سمجھے موس نے عظیم مسلمان آخے آپ فرماتے ہیں وہ اس کے ساتھ کا کافر ہے جو اس کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے میں تو اج نہیں ہے سچیاں سنانیاں بڑا توجہ نال بولو سبحان اللہ اچھا تسان دسو بھائی جا یار قرآن گلت بولتا ہے وہ کافران بول بولو ہے چلو ٹھیک ہے من چھتی کٹی گئی یہ مطلب ہے کرو ہی سارا کچھ لگ گیا باہر جان دی لڑ ہی کو نہیں درا نال بولو سبحان اللہ تیسری شہ مقرر حضرات اللہ حدرات इना सात बड़िया मेहरबानिया इन्ह की तकरीर सुनो तो उठ के कपड़ा चार के कौम आखेगी वाह बख्शे गए अगो नवे हां हा, मैं आद डवर है लाहौर पिंड चंद्रा पिंड पैटा के चंद्रा जान दो वो चंद्रा पिंड का एक ड्रैवर है तो मेरे को आया तो मैनू आता चिश्ती तू तकरना है बड़ा डर लगता है तो सोची के बी हूं ना बस छड़ देने اچھا جب ساڈا مول بھی بول رہا ہے نا تو پھر آخنے اج تین جو سارا دھوتا گیا اگوں نویں ہاں دو زخم میں تو کیا میرا جائے گا سن دو نہیں سنیا نہ بولے جی آئے آئے آئے آئے آئے آئے اللہ اکبر اللہ اکبر حضور فرماندے من کالا جنا فل مولا جن آخ من جنتی ہاں جہنمی سرکار کا فرمان ہے من کالا آنا فل جنا جنتی ہوں اجہن ویل اللہ سرکار نے فرمایا بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر قسم اٹھا کر کہہ دیتے ہیں کہ فلانا جنتی ہے فلانا دوستی جنتی تے دوستی فیصلہ انہیں چیر نہیں دے سکتے جن چیر کوئی حتمی یقینی تیرے کول پلیلہ موجود ہوے کسے دا ایمان دے پکا مرنا ثابت نہ ہو میرے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ تو پوچھا گیا حضورے دسو پکا جنتی کنو آکھ سکنے ہیں فرمایا ان ہاں فرمایا یا نبی نو آخ سکتے یا ان آخ سکنے جنوب نبی فرماے جنتی کوئی نہ امام آ ابو مدو ہنی اللہ علیہ اللہ آپ فرماتے ہیں پکا جنتی یا نبی یا جنہوں نبی فرماے ابو بکر فل جنا امر فل جننا اسمان فل پوچھا گیا نیک بندے اللہ دے ولی لوگ فرمایا حسن جن رکھ سکتے ہیں یقینی فیصلہ نہیں اتے جیڑا مرچو اٹھ رہی وہ پکا جنتی میں او ادا زخم میں تو کیا میرا جائے گا یار کڈو میں مناگرے تیار بیٹھا کوئی مائی کا لال مین قرآن حدیف چابت کر دے کہ بندے واسطے یہ آخنا چاہیے جو میں دو وقت کی میرا سارا بھی نہیں جا سکتا یہ آخنا چاہیے میری نک وڈو زبان کٹو اکھان کڈو ہوں پار سک دو میں دس ہزار نہیں میں تھڈو اپنا پھر لوڈ میرے پھر کوئی بندہ ہر ملازمہ کرے حدیث حریف ثابت کرے کیا آخر शेर समझाना पैना आह कोनी कौम तालीम जाता है इसका मतलब एवं आता मैनू लोग आते नहीं जहरे हलाहल बड़ी डड़ी जहर होंगी है फरमाया तू चीनी आखिर मैं नहीं आंता करके मेरे अपने भी मेरे ताराज दूसरे भी अपने मुझसे गांधी दुना कुछ सारे आखे वहर पाई फिरते क्यों मैंने बच्चे कते खोल ही سجڑا توجہ بول سبحان اللہ مکررہ تو بعد تیسرا تو چوتھا چوتھی مہربانی نات خون کی نا ایک ہوتا نات خان ایک ہوتا نات خون یہ بڑا فرق ہے نات خان جڑا شریعت دے مطابق پڑھے تو شریعت دے مطابق ہوات خون جڑا ایمان تے تا پھیرے اگلے پیسے سٹن وہ ایمان کھوے अगले पैसे देमान दे की बजाय लै लवे सुबह हम कि हम कलाम है जरा आम चलते फिरते बड़े सुने ने पता नहीं किन्ने ईमान अपने के छुरे पिराए बैठे <laughs> की कुछ तो होया पाया मैं किरोमान की घिरो میں رات جلال پور جٹا تھا گجرات کے لاکے قسم خدا بھی کر کے آنا نوجوان طبقہ خود خود کے چشتی والے وہ تیری مہربانی سان کچھ آن لینا ایمان نال ایک ایڈا شیر جوان سفر نہ انہیں آخیا میں ساریا تنجیم جماطا میں کی لشکر سے کی فلانا کی وہ ویچنا سارے ویچ کے آیا سب روپیے دیں دین ابھی ادھر دا بندے مرا کے نہ بندے مرا کے نہ لکھا کے ادھر پیسے گنگا مرائے پورے کرو دہی نا میں سورے ملا سکنا یار گل کرنا میں جی گل کر سر جمع گل نہ بدلو کرائے خدا بندہ ساتھ دل بندے کدر جائیں کہ سلطانی بھی ایاری ہے درویشی بھی آئی کلام پہ پڑھی ناصر شاہ چشتی جان دے, دے ایمان پہ سواگا پھر بڑا مشہور شاعر کو اگے ادھر بند مرا کے نہ بند مرا کے آئی ایس آئی نا لکھا کے تو ادھر پیسے کنن دیا ایک بندہ ڈاہ مرائے پورے کرنا ڈاہر تھے کن مرائے دیکھوں تھے نا میں سرا سکتا یار گل کرنا میں جی گل کر سر جما گا نہ خدا بندہ ساتھ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی آئی ہے درویشی بھی آئی آ کلام پہ کلام پہ کی ناصر شاہ جان دیو <laughs> मान सुहागा फ फेरन वास्ते बड़ा मशहूर शायर हैमृत शरमाते हैं सोने कहना वो गुनाकारो अजना किधरे संघ जायाचे सुबह थोड़ी यही होता सोने कहना वुनागारो अजना किधरे संघ जायाचे तंग मैं तुम्हें दस दिना वा देखी रब दे रंग जाया जे बेचारी कहो बेटी सिर्फ सुबह ला जूगी अब मैं रब दे सामने के सामने होके प्यार हाड़े पावन लगा वो भी मेरे नाल प्यार करेगा तुशी को नहीं लाए कि बर्बाद हो गए बर्बाद की जाते हैं قسم خدا دی کر کے انا ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام پولیس کا کیا ہوگا جب ملاح بیڑی بیڑی ڈوبان والے ہوتے توڑ آئے ہونے کی لگنا ہے سا لاگت بڑے لوگ بھی پہلے بول گیا سی سونا جنگل رات اندھے ادھر چلٹ لے ایسا چوکیدار مقرر کیتا ہوا ہوں میں تینوں دساگا قرآن اور حدیثاں ہدیس سنا تینوں سان دسیا گیا حضور پاک سرکار دی امت عذاب نہیں آنا حضور دی امت بخشیے یہ رحمت آئیے آزاد دائیں کالوکی کوئی نہیں یہ میاں جنتی لوگ نے کر کے آہون جو عذاب آیا ہے تی لاک بندہ زلزلے غرق ہوئی مان کی پایا اس دن شہید ہو گئے آج میں گیا لاہور شہر تے ویخیا اخلاق گڈو میاں اخلاق گڈو کی طرف سے ہاں جی شالامار چوک بینر لگا کڑا کتبا بڑا, بڑا واٹ لکھیا سلسلہ کے شہیدوں کے لیے واہ واٹر مولا تو وا, میرے رب یہ تو لگتا زلزلے دے واسطے ایک ہو سڑک تیار پہ ہوں گی ہاں موٹر وے پہ بنتی ہے زلزلے بھی تاکہ چھیتی اگلا ہوے جو رب ہے عذاب جو ابرت فڑن کی پا آخر بھائی آخری شہید آپ میرے حجرے دا کوئی مول کیتا ہے فون حجرے دا کوئی تو اس کرایا میں چشتی مناظرہ کرنا وہ کدے آہید ہو گئے نہیں آپ ہو چی آنازرا تیر نہیں کرنا میں دعا صرف کرنا چوڑی چوک کے اللہ تیرے خاندان نو اویں شہید کر ٹھیک ہے بھائی دیکھو نا جی گل سنو بھائی میں سمجھنا امام حسین شہید ہوئے نے تھی سارے چوڑی چپ کے دعا کرو چی اویں شہید ہوئے میں آخانگ آمین ڈٹ کے آخانگ آمین ٹھیک ہے جی زلزلے آئے ہوئے نے شہید ہو میںوڑی چپ کے آنا آمین ٹھیک ہے افسوس میں پتہ کیا کی آتا مرمول بھی بدو دیتی جان ہے میں کب نا مرادہ ہونا آدھا تو شہادت ہونا آنا بدو کی بن گیا سان کی بن گیا ہے کتنا پہنچ گیا مال نقل کتھے گئی ڈرنا سی خوف کھانا سی تے سی آکھنا مولا تو عذاب بھیجی آئی اوے بھی جلسے ملاد دے دے سن ملاد بھی سی اوے یاروی دکھیر بھی پکتی سی اوتے مدرسے بھی ہے سن اوے یار بلال مینا قرآن بھی ہے سی اوے مسجد بھی ہے سن تو سارا کچھ ہے سی پر مولا تیرے خلاف جو چل رہے ہیں تو یہودیا ہے مولا کرنے اگر نہ اس پاسے نہیں آئے جانا جلا اچھا اچھا فارم ہی چوچے ہون گے جڑا فارم پل جی میں جنٹس بڑی جاننا جی جی میں روزانہ میرا کام ہوئی میں انشاءاللہ شاء سارے ہتھیار جاننا میں سارے استعمال کرتا تو حوصلہ کرو الاج بیٹھا میرا موضوع اگے پیا یہ نہ میری تکلیف ہو گئی میرا موضوع والے اگے میں تے تمہید بنا رہا میرا تمجر وال بولو اللہ ہاں جی جا جزا کلا پہ ہے نا جا جزا کلا پہ ہے حوصلہ کرو یہ جی تکریر میری ہو گئی تو تصائ پڑ کے اٹھو گے جی یہ اپنے ونکیا آ کے لا ہے وائی راجو پھر <laughs> نہ کبھی بولیا جی توجہ نال بولو سبح لجنا گھر دے کہ بے خوفی سڈے تے چھا گئی کہ نو الٹا شہاد میں ہوں تینوں قرآن حدیث دساگا پڑ پڑ حدیث سناوا گا در ادھر جاننا جانا نہیں یا حدیث کی صرف شرح کرجاؤ بھی خطرے دسا گا جو ہزور ہزور سرکار اپنی زبان دس گئے نے کہ گے کدو نہیں فرمائی نے سناو خلاصہ سمجھ لو پہلو جتھے فتنے دا خطرہ نہ ہو پہلو مسئلے دا خلاصہ جہد بارے حدیث سنا دا خطرہ नाल बुराई रोकण के अंदर फितने का खतरा न हो उ हथ रोक फर ने जिथे हथने का खतरा पाता हो सब रोकण उ फिर फितने का खतरा न हो बंद का पुत्र बानोए और सत انگریزی سٹ بہت آرام لوگ بولو سبح اللہ نام باقی بھی خراب کر دے ہو جائے زبان بدی نوکنا فر دیں جتے یہ بھی فیتنا پوے نا اتے آخری درجہ رکھا گیا کہ دل چیرت ہو جی نئی رکھن کے غیرت برائی دے خلاف ہو, تے پھر نیک تے برے سارے تے عذاب آ جانا ہے میں اسی گل کے اتنے حدیث ٹھیک ہے نا میرے پاک نبی سرور سرورس اللہ تعالی وسلم سرکار نے فرمایا ہو. سونے دے مبارک بول لے باب مشکات شریف دا باب الامرے بالمعروف معروف باہما لئے باہ حضرت سیدنا حذرف رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نواذ فرماندے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اولذین في يديه لا تامرون بالمعروف ولا تنهون عن المنکر الا يوشك الله ان يبعث عليكم عذاب من عنده ثم لا ولا يستجاب لكم ترجمہ ذال الفاظ نے فلا يستجيب لكم حضور پاک سرکار نے فرمایا قسم ہے عزاد دی جے ہاتھ چ میری جان ہے نیکی کا ضرور آخیا جے برائی تو ضرور روکا جے یا پھر جلدی اللہ تمہوں اپنی طرف عزاب مبتلا کرے گا اپنی طرف چیتی رب تزاب دے گا دعا منگو گے کتابیں تمام حدیث کتاباں ہجی اکثر دن یہ روایت موجود ہے جی میں پیش کی نشکار شریف دام جناب اتنے خڑیاں گندر بھی رب جانی ہے حدیث گلت ہوے حدیث کا والا گلت ہوے میں زبان کٹا چھوڑا میرے پاس نبی سرکار کا بول فرم چی جی اگر ہی تے میرے محمد ربی دے بول دیر دے بول سبحان اللہ او میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کبلی وال جنوال چھے جن میٹھے سونے تیرے بول کملی چشتی دی تھوڑی جی تبدیلی بھی غور ہوا کھول دے چنا چکا کھول کملی وال سونے نبی فرمایا تو سمجھتا دی ہاتھ چ میری نیکی دا ضرور آخیا جے برائی تو ضرور روکا جے یا پھر جلدی اللہ تے عذاب بھیجے گا اپنی طرفوں دعا منگو گے قبول نہیں ہوے گی सात फरमाया तो कूड़ जे हजूर की उमर तदाब नहीं आना एक कमीना रसूल के मुकाबले वे चाया है। ते में आया खड़ा तो तू रुपये पे देना तू रोटी पा खवाना उन्होंने तो दस लिपर फेरने का سامنے بول کے دسن چشتیاں گل فلاں گلت کی جانے ورنہ میں مصطفیٰ دا فرمان لکانا نہیں میں okay. جرنل کول کرنلوں کول برنلوں کول فرنلوں کول آپ اوتے نہیں کدی لکایا okay. تو باقی کے کو نا نہ بیٹھے تا وا بس سمجھے یہ آم پھر نا خدا کر کے آنا جدو گھر کو جاوے تو گھروں نکلتا نا کہ اندی ماں امید ہوتی واپس آئے گا میرا ماں کو کون امید ہوتی انہیں واپس آنا کو ہاں جی میں جدو بولنا آخری تقریر سمجھ کے بولنا بس کر کے یہ حضور سرکار دی منبر دی وراثت کا تھوڑا جا کوئی حق ادا کر جن نے جن نے لالچ رکھنی لوگ دے وی رپیے سٹتے رہے رپیے بند تو آخر دیکھ دسرا ہے نمبر موت خوسریا اتر رپیے سٹتے رہو تھلے ڈانس کرتے رہتے ہیں نچتے رہتے ہیں جتنا رپیے بند دے دین دے پاک لبیر سرور نے فرمایا نیکی آخیا جی برائی تو ضرور روکا جی نہیں چھتی تو چھتی پھر اللہ لے لیا گا دعا منگو گے نا یا اللہ بچاوی یا اللہ بچاوی یا اللہ ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانا یا اللہ ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے دائیں کی گاہ گاہی ہے ایک نہیں سمیچری ایمانچو ہر سال اخبار ٹی وی آ جناب فلانی مسجد میں فیصل مسجد میں باپسی مسجد میں گرکرا کے دعائیں کی جی جائیے بول کے پاکستان کی سلامتی اور امن کے لیے اللہ جی سلامتی گلتا ہے ہر سال پہلے نو بہڑا آیا کراؤں ہوں تین سلامتی ہوئی بھی چڑو تی لاک بندہ گرک ہوا دعا کہتے گئی اجتماع پر دعائیں کی جا رہی ہیں دس لاکھ کے اجتماع میں دعا ہو رہی ہے اللہ سلامت رکھنا انہیں آخیا حوصلہ کر تین بڑا رکھوں میں جے سلامتی یاندے نے تر دعائی خدا کی پتہ نہیں ہلاکت کنو آؤ بربادی کینوں آندے ہو گے ایمان دسو تے بول کے سلامتی ہے کوئی امن ہے سچی بولے آ جے دعو کی پہنیا میں شوکھیے پر باب فرید دین بیان کرنا بڑا <laughs> <laughs> اور سوئی حقیق منےشک نہوڑے اتے مکھ نہ موڑے موڑے انشک نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے پیاسا تلوار ہزار بھی رامت اللہ والے دے سن کے جیتے نہیں سپیکر آتا ہزار کے مجمے دنیا سنتی تھی کو نہیں فیلتا رہا بابا فرید دین پھلان دا ریا. आشا, ھزار ھزار ھزار کوئی دی ہاں جی اگر وہ مطالبہ رکھ ہیں بے اتلا سپیکر بند کر دن دا وہ فرد ہے بچارے مجبور نے ان آرڈر پابند لوگ نے کی کرن بچے ہاں جی یہاں امام حسین یہاں امام حسین پاک بڑا تعارف کرایا امام حسین پا کے لوگوں کو بڑا تعارف کرایا آخر مجبور ستا ہے تو اس واسطے بچارے پرانے مجبور لوگ نے اس واسطے یہاں نہ چڑیا کرو تی آس بہان اللہ ایک دوسری گل ہے بھی میری تکریر جی نا چھوٹے دل والا بندہ نہ سن سا نہ کرا سکتا ہاں جی मेनू छदन पहाड़ जिदा दिल हो फिर बंदा पचावे जो मैं की आखना वा अगर होना की तवज्जो है तवज्जो बोलो सुबह जे आख तकरीर थडो हो लोए की उतरे आ जा कख समझना अला सोने के फदलो कर्म बूथे मूंह से सेकेंगे ये नहीं मूह तो सेका سپیکر بند ہو سکتے ہیں میرے محمد پاک بھی شرید کے حق کا بیان نہ کسی بند کرایا نہ بند ہو سکتا حسین بھی ہے حسین رہے سدکے جا میرے پاک نبی سرور صلہ علیہ وسلم فرمانے والی شان کی روشنی اچ گل کی سرکار نے فرمایا عذاب چھتی رب بھیجے گا دعا منگو گے تو قبول نہیں ہوئے گی ہوگی میں سجنا مینو دا چیا دعا منگ اما امن آئے سلامتی آ سجنا نہیں آ سکتا دروازے بند ہوئے پینا دا کیوں میں کم نبی جو فرمایا دعا منگو گے پھر قبول نہیں کرے گا کی مطلب نیکی دا آخر برائی تو روکنا اے فرض جی تساں پھر پورا کرو گے رب پھر دعا قبول فرما لے گا ایک قدید سن لی دوجی سنا, ما, سنا چھوڑا مراجین دیا بول سبحان اللہ حضرت چریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار روایت کر دینے باب العمر بالمعروب مشکات شریف باب ابن ماجہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو یقول ما من راجل یکونو فی قومن یعملو فیہن بالمعاسی یقدرون آلا ایو غیروا علیہ ولا ایو غیرون اللہ صحابہم اللہ سرکار نے فرمایا کوئی بندہ کسی قوم دے دے سامنے برائیاں کرب کر دیا نہملہ ابو مرن تو پہلوں پہ عذاب دے گا, گا سجنا ہے نبی سرکار دا دونا فرمان سر آئی تیسرا فرمان میرے پاک نبی سرور کا نشکار باب شریف بابل امرت بل دے کے اندر بےحقی شہبل ایمان شریف د وسلم اربی ناج میں سنا لا سنے پاک نبی سرکار نے فرمایا اللہ ازا وجل نے وہی فرمائی جگریل وے جا فلانا شہر کر دے, وہ دے تھلے انے پاسے دے اتل پاسے چھٹا تھلے کر دے کی اس شہر کے اندر تیرا ایک بندہ بستا ہے جنہیں ساری زندگی تیری نافرمانی فرمانی اکھ چمکنے بھی دیر بھی نہیں کیتی ہمیشہ تیرا فرما بردار رہا ہوئے رگوا دلا شریق مولا نے فرمایا ہو جا ان بھی چک شہر والوں بھی مولا کیوں فرما فائی نجہمی تمہارا ساتن تن کت ان چہرہ کدی میری وجہ نال ناراض نہیں سما میرے خلاف سی میرے خلاف کم ویخنا ستے دے وٹ نہیں سڑا غیرت دا, ہویا ہوا لکھ تسبیاں جان لکھ پسیدا اچیا بنایاں جان لکھ قرآن پڑھا جائے ندی کا ملاد کیتا جائے لکھ نیکیاں کیتیاں جان لیکن جے رب واہدہ ہلا شریف دے دین دی غیرت دل چ نہیں رہی رب واہدہ لا شریف دے خلاف ہوں کام ویچ کے ہاں بندہ طاقت بھی رکھتا بدل سا روک سکتا روک دیں پھر جی نہیں روکنگے دل میرے نام نارن ماروا جنہ چینے جینا دبا ملے یہ گل سونے نبی فرمایا کہ رب نے وہی فرمائی جبریل فرمایا ان چک ایک اک چمکن کی دیر بھی اللہ کی نا فرمانی نہیں کی غیرت نہیں سکھانا متے وٹ نہیں سیا میرے خلاف ہوں اپنے خلاف وٹ پی خلاف یہ رن کرے کم تے سات گالا ٹھپتا سی مرچاں تیز پا پی سال آدھا برکی منہ چورن چو لگ سنے نو. تے پہلا بول کستا سی وہ کتیے کتنے مری رہی ہے اج جو. کی پکایا پہ خلاف چل پوے تین اصہ چل چڑھے آ میں اپنی منکولا غیر منکولا جائیداد سے اپنے فلانے بیٹے کو فارغ کرتا ہوں میں اس کے کور فیل کا ذمہ دار نہیں ہوں یہ اپنے خون کٹ بیٹھتا سی اپنی خات میں بناو والے کا حق نہیں سمجھا فرمائی نے ایماندار بخش خلاف ہوں اگ لگتی کہ نہیں ہے ایڈیاں ایڈیاں موٹیا گالا بھی کرنے کہ نہیں سکے پتر اصورا اخری رکھ دے گیا سا میں پوچھنا اولاد اصان بنانے کتاب امنے آنانا کون ہے یہ ماں پہ اولاد بنا لیتے ہوتے نا تو کوئی والدین بے اولاد نہ رب سونے ہزارہ بے اولاد رکھ کے دس ہے ان کی حکمت ایک سمجھے جو تو نہیں تو صرف جم سکنا ہے میں نہیں بناؤں کئی لگے جمن کا نہ بنیا کھڑا ہے یہ اگ لگ جاوے ہوں نہ جو تسان سپیکر بند کر دے تو پرچے بن جان کردھر پرچے بن جانے نے تو رب پرچے نہیں بنا رب یہاں سوراں دے پرچے نہیں بنا انت موت کا خونے خت دن جی جی جی ہاں. کن چل رہا ہے جلسے فیتنا پہ میں فیتنا پہ ہاں میں نہ ہی ٹھڈو موت کا خوہ ہے اتنے تو لبھی موت ہے لبھی وہ کن چلتا ہے چیر دیا دیا نے باطل ساڑتی جاتی ہیں یہودیت ماردیا جاتی ہیں اندر مسلمان مرنا کر کے وہ چلے اے اے نہ چلے چلو آت سبحان اللہ او بھی تیری اولاد ہاں جی او بھی تیری میری اولاد ہے اچان سکول کلے نے وہ بچ گئے اتے جا کے انگریز دے بن گئے نے رسول دے قرآن کے دشمنوں گئے آ گئے نہ خبر بات آدمی کو اگوں تاشاء اللہ ہر تینوں پوچھا تیرا پتر کتنے سکول کیوں لگ جائے گا مونج کٹیچی اگلے لگے کھڑے نے پچھلا تنگا مونج کٹیچی اگلے لگے کھڑے نے پچھلا تھی یہ مطلب ہے جے تو اپنی نسل واؤ یہ مطلب ہے تہنا ہے جو بہت خو چلتے رہی ردیم کی گل بات ہو جائے اصل نظر بڑی تفصیل ہے ہر قسم کا آزاد سونے نبی آپ کا آنے کس طرح ہاں وہ بھی تھرمزی دشکار بھی اندر نبی سونے نبی نے فرمایا گا تو و امانت مگنا مال و ز مغر مال جب مالے ملکیت سمجھا جائے گا امانت نالے گنیمت سمجھا جائے گا و زات مگر مالکات چٹی سمجھا جائے گا وت اے اس غریبی نے سیکھا گا اتا بندہ اپنے رن دی گل منے گا تے ماں تنا فرمانی کرے گا ادنا سدی کہو اکسا ہو اپنے یار نو نیڑے کرے گا پیو کرے گا باپ نو کرے گا رحرت لسوا تو فلم مساج مسجدوں کے اندر شور شرابے دنیا دیاں گلوں کے ہون گے آواز اونچیا ہو گیا دنیا دیا گلوں دیا توجہ بےکار بے فائدہ تنیا ایویں گپا مسجد دے اندر زہرت لسوا تو فلم مسا جائے وہ سادل قبیلا فاسک احم کبیلے توم سردار فاسق بدکار ہوے گا وہ کان زائمل قومی قوم گا سارا لچا کمی نہ ہونا ہوتا شرے ہی بندے مالدار پیسے والے بھی جی عزت کر گے تو محاذے سر بدماشی دے ڈر تو کری میرے پاک نبی سرور کا فرمانے والی شان نہ <سؤال> ماجو سالواد سریام کلک گے شورے بتل خمور شرابا پیوی چڑ گیا شرابا پیوی چڑ گیا اسے لوگ پہلے آنو برا کھڑ گے فر تک بو اندر لال کا اسے انتظار کرتظار کر سرخ کر آدھی دا ایک قذاب سلزلہ تنزل زلے کا وہ خس فن زمین جس جان کا وہ آسمان تو پتھر برس کا وہ مس بگڑ کو کو میرے پاک نبی فرمایا تے ہور اللہ آسلسل ہلور جی مثال, مثال دے مسئلہ سمجھایا جی مڑکے پرو دے نے دانگ جناب ڈوری اندر ڈوی کٹ دی ہے واروں باری مڑکے ڈگتے رہے فرمایا انہ دیا لاب مسلسل آن گے تو انتظار کرا جائے زمین اتنے جا سکتی آسمان تھلیا سکتا میرے مدی میں تاجدار کا دا فرمان گلت نہیں ہو سکتا ہوں اسے دسنا ایمان دسو اج امانت نیو کا مال سمجھ کے پیتا جا رہا میں مثال دینا <coughs> قوم کا جا بادشاہ کول حکومت دے کول خزانہ ہے نا خزانہ ایک قوم دی امانت ہوں حکومت پیو کا مال سمجھ کے پیتی جاندی ہے کہ نہیں مردر نہ کیوں ہے گل میں کرنا رنگ تا اٹھ جا پتہ نہیں میں کہو جہا پنڈ چیا تھی ایڈے ہی بوکل جی میں گل کرنا منہ دلالی آنی چاہیے ت گل کرنا تاہم وجہ نے تو بہتر مال خزانہ قوم دمانت کیوں کا مال سمجھ کے تنی جانے ہے अरबा खरबा रुपए एक तुन तुन के तजा बैठे बहार एक तुन तुन कित जा बैठी होन पता नहीं किम तो की कुछ कर लगे तो की कुछ लैंड लगे जो किसी को जकात फंड आ कर अच्छा ये पूरी गल हो चलो जकात नी समझने चक्की समझने ये जिम्मे चटी देता लगती है दुकात नहीं हूं तो जाके तो छेती ना लिखा छड़ते जो रमजान का महीना नेड़े आवे पहले जा लिखा शी कटी चाहना अच्छा तुम इत दिनदार बंदे भी बैठे जे इमान दसोिया जमीन दे उ कीड़ी कित पी कुछ और कभी दिता जे چلو اتنے تو کوئی بہلی دستے بیٹھا جو آ کے ہوئے میں ادھر گیا ہوں کار دلے پرا اسے تقریر میں گل کی سوال کیا میں جاٹک بیٹھا سا جی. ہاں ریونڈ بھی گل ریون دٹک بیٹھا سے آتا حضرت صاحب صاحب نہ کدی دتا نہ پتا کی دجتا دجتا سی گل ہے اچھا مت رلے گئے دینے دی نستے نہیں علم سیکھ میں علم دی گل پہ کرنا سکول نہیں وہ جہالت لانت بکواس ہے اتے حضور پاک نے شریعت علم دی گل کی علم دی گل کیتی ہے شریعت علم دی تا مطلق رکھیا متلط رکھے تون دنیا دی خاطر پڑھ گے نوکری دی خاطر پڑھ گے دنیا دی خاطر پڑھنگے پیسے دی خاطر پڑھن گے شہرت کی خاطر پڑھن گر پانی مقصد ہونا ہے پیٹ مقصود ہونا ہے دین مقصود نہیں ہونا چلو نوکری مل جائے مولبیا کی بھارت مولبی پوچھتے لگا گیا چلو فوجز برتی ہو جا گے خطیب لگ جا امام لگ جا گول لگ جا گے بنے बहाना की रखे बच्चे जावे तो दीन की दी गल करा जो बच्च पहुंच जाते हैं वो गल करो दीन द दी आंधन ने बस ली यही छुट्टी कराऊंगे रोजी लगी खड़ी मुड़ नतीजा निकल रहे <coughs> दुनिया में टुको भी खातर पढ़िया दीन नहीं कानून का जा हामी बनिया लगा بے مانا تین نہیں پتا کہ اس نظام نکامنا فرد حمایت کرئی مانا خالی حاکم گندا سی ہو فوج چ نکل کے تے حسین والے پاس آئے جی فرمائی تو ظالما جو تھڈو بادشاہ چھ اتے نظامی پلیتے انگریزی دلپیشن لائے جنو چلانا کفر حمایت کوفر بچانا کفر ففر مطلب یہ کم دان ضلع کا فرون جو اللہ کے اتارے پر فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ کافر ہیں احمد علم پڑیا سی نبی دی خاطر آپ کا چھاور رویہ کھول کے ویخو آپ تو پوچھا گیا ہزار دی نوکری جائز ہے فرمایا پر مایا اللہ دی شریعت دے خلاف فیصلہ نوکری حرام ہے حرام ہے حرام ہے ٹھنڈو نوکری حرام ہے رشوت لانے کی گل نہیں وہ رشوت ہے تے حرام ہے سور ہے نہیں فرمائی نے سبحان اللہ, اللہ! ساڈا ایک میلی ہے لے کاڑے کا فوجی گیا میری فوج فوج اس تکلیف ہونی تو فوج سڈا ہے وہ مجھے آتا میں پنو آ کے چاولیا چاہتا سا مولی صاحب ساڈا فوج نماز پڑھا کے بیٹھا اتوں افسر آیا انہیں مولی صاحب نماز پڑھاؤ مڑ مت الب مڑ مسلے دے افسر آخیا نماز پڑھا مطلب آخر نماز, محول محول صاحب نماز جی تو بعد مول سا یہ ایک بار نماز پڑھا پوجی بار نہیں پڑھا سکتا آتا چوپا واڈا ماحول بھی تین پتا فوج سال آخر چار نماز ابھی چار پڑھاو گے چھ آخر چھ پڑھاویں گے بنوائی वास्ते बनवाइए एक कोसर करम ए मुसावी परचे हर एक देते मैट्रिक दे मुसावी बी ए मुसावी एमएसावी बरा मुसावी का लफ लिखे खड़ा उत्ते तंजीम के परचों के उ मुसावी बराबर جدو کر گے قرآن حدیث سرید دی تعلیم ساری ای بی سی بی برابر ایمان تو ہو گئے فارغ کیونکہ ایمان اسلے رم جو قرآن حدیث ایک ہرش نال ساری کہنا اسمجھے کہ سید میں ابن مسلو جب کسی قرآن پڑھا دے سن می کبیر تبرانی دی روایت آپ فرما سن ایک آیت پڑھا کے فرما سن سیر اللہ کا جیڑی آیت پڑھ بیٹھا ہے ساری خدائی تیرے واسطے افلے تیرے واسطے بہتر ہے ہتا یکال قرآن کل حضرت عبداللہ ابن مسعود نبی صحابی قرآن دی قدر پچھاننے والے جو سن ہوا ہوں تو امریکہ دے ڈالر دی قدر پی ہوں ایسا قدر سی نبی قرآن دی ایمان والے سن ہتا یقلا لال کا فل قرآن کل الحمد اس تک ہر سنتے ہوئی فرما سن جو تیرے واسطے ساری کائنات ساری خدائی آئی ساری روح نمین آئی اور ساری خدائی تو شرم سمجھو بے مان بان ہو ایڈا ظلم کر بیچو میرے مولا کریمان کا جال مر گیا بے مان تو مر گیا مر انہیں بولیاں خریدا تو بڑے حساب سے روپیہ لا کے بڑے حساب سے امریکہ کا بٹکور بنایا میں اگلے دن میرے نال میں گیا ملتان اوتے ایک مدرس مدرسے کا مینو آخر لگا تنظیمل مدارس کے خلاف کیوں ہے تینوں امتحان نہیں سونا میں کیا میں اللہ تعالیٰ گل گل سابت کرو مدرسے مدرسے نے امریکہ تو نشاب امریقی امداد امریکی حساب کتاب رکھا ہوا جا مدرسہ نہیں نشاب امریکہ دا قبول کرتا وہ مدرسہ بند پیا ہوں تھی دسو میں یہ آ جڑا یہودی نشاب پہ چلتا ہے مدرسے آتے مدرسے والے امریکہ تو نصاب سے امریکی امداد امریکی حساب کتاب رکھا ہوا جدرسہ نہیں نصاب امریقا کا قبول کرتا وہ مدرسہ بند پیا ہوں تیس دسو میں یہ سنی آخان جہا یہودی نصاب کے نال پہ چلتا ہے میں پاکستان کڈو اترے فلا ہوا اگر ہر سفے نہ فرنا تو میری زبان بڑھ چکے لیکو مطالعہ پاکستان کے ہر جی جی میں کم پہلے نمبر پہ چلو جی میں اچھا اگر پوری مطالعے پاکستان کے سفیا کر کفر پچ جانا ٹھیک ہے نا اچھا میرا ہر چیلنج ہر سفے اکل نہ مری چی کوئی اکل دگلی گل نہیں سو مسالے ہر سفے تیار کرو مورانا نے ممبر میں بات کی ہے کہ مطالعہ پاکستان کی آر کرنے کے ہے اچھا یہ دسو کی اچھا حضرت ایک منٹ جہاں لکھے موڑا باقی بات چھوڑے مطالعہ پاکستان کے آر سفے پہ کوفر ہے جی میں لکھے باقی بات نہیں کریں پہلے یہ لکھے میں دس نہ ہمیں لکھنا پاکستان کے آر سفے پہ کوفر ہے لکھنا لکھنا لکھو لکھے ہوگا تو آپ دکھا اچھا آپ نے جو مطالعہ پاکستان کے پہ ہے یار میرا ہر سب کی آپ نے بات کی بات نہیں ہر سب کی بات کی ہے پاکستان کے ہر سبحے کی بات ہو رہا سر سید مسلمان لکھے مجھے